میرے خاندستان میں ہم لیا نا مرضی مکھی ہم کو لے گی اس میں تین کمرے اس میں پانچ فٹ توڑے اور فٹ لمبے ہم لوگ جتنی جگہ کم ہو جتنی جگہ ہو اتنی کافی بغیر کی وجہ سے پانچ پانچ فوٹو فورس کے دروازے تھے اس پر سمجھ جندے بازی کے سب میں بولوں کا نشان تھا جی جی قربانی کہتے ہیں چاہ کو کچل کر دوسری چیز کو لینا چاہ کے مقابلے میں پڑ رہا ہے اس کے ساتھ وابستگی کرنے ضروری ہوتی ہے چاہت کے ساتھ طبیعت کی نقص بہت کسی مزے مساد کے تحت ہوتی ہے اور بچی کو کچلنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ اور بچی کی شد یقلی ہوتی ہے اور کسی طبیعت کو نہ چاہنے والی بنیاد پر اس کی ترجیح ہوتی ہے اب اللہ کا تعلق ہے اللہ کے بات والا کیا خالق مالک ہے پیداس نے کیا آروگی میں دے رہا ہے ساری زندگی کے اللہ تعالیٰ کرم سمجھ میں جی نہیں ہے کیا سب سے بڑتا حق ہے, ہے. حل <تصفح> کا ہے طبیعت کا سالک مارک ہے اولاد ہے طبیع اگر طبیعت کوئی تالک نہ ہوتا تو ان کو کوئی کرتا ہی نہیں اللہ تبار تعالیٰ نے ابھی ہم نے ایسے کیا انامیہ سے اپنے پاس اس میں سے کوئی ساری مخلوقات نے تک اور ساری مخلوقات میں کیا جن، کیا پرندہ کیا سرندر کیا, کیا سمندر والی مخلوقات سب پر تقسیم ہوئی اور اس کے میں ایک باڈی اپنے بچے کے پرو پر پر نہیں رکھتی پر محبت سے سکتے ہوئے اس کو احمد سے ہوئی یہ طبیعت کو اللہ تبارا تعلق کہیں تقاضے دیے لگنا اور تجمین کا کے سامنے چلتا اس لیے دنیا کے تعلق چیزوں کے تعلق کا مطلق ناجائز نہیں قرار دیا گیا محبت کو منع نہیں کیا گیا کہاں ہونے کا منع کیا گیا زیادہ محبت نہ اور قربانی کیسی ہے کہ کیا آپ کو کتر کر اس کے مطابق کیا آپ کو ہے تو وہ ہوتی ہے مزے اور مفاد کے حصول اور اللہ تبالک اللہ چاہتے کہ بندوں کے قرض میں ترجیح آخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تزارت اللہ کی ترجیح اس, اس میں اللہ تبالکی کے لیے اللہ طرح السلام کو قربانی کروائی ہے بچے کے ساتھ بہت محبت ہے اور اگرچہ میرا لینڈ محبت سبزی لگی نہیں اس کی جائے جاتی ہے پھر بھی اس محبت پر لا کے محبت عملی طور پر سبزی کا قائم کرنے کا خواب دیکھا دے دن خواب دیکھا چالیجی پر سو اوپر باندھ کر دی تین دفعہ خواب دیکھا سیر و کو یاد آ رہا ہے نہیں چاہتے تین دفعہ تین دفعہ دیکھنے کے بعد تین فون قربان کرنے کے بعد ہم کو خیال ہوا کہ یہ سینٹوں کو قربانی کے بعد کہا جا رہا ہے آج یہ بڑھ کر پیاری سوچا سیال ہوا کہ محبت چاہیے اس کو قربان کرایا جانا اس میں یہ ہے کہ بچے سے کہا کہیں گے رات میں بنانے کو سازا کر رہا ہے سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح کیا رہا ہے تو ضائع کرنے کے خواب میں ان کے راستے بنا بچے رہ سکتا ہوں ہم جو مارا رہے سکتے ہیں ہے رائے ہمارا تقریر کہتے ہیں یہ جو آپ نے جو بات کی ہے تو سوچتے نہیں ہیں کہ بچے کی رائے ہے تو بچے ایسے عالمی تھا کہ اس پہ بات کی جائے وہ بھی رد لے ان شاء اللہ آپ کر دیکھیے آپ مجھے اللہ چاہتے ہوئے ماسک موتے لوگ اندر اللہ کے حکم پورا کیا اور اللہ کے بعد اور جو کار ہے کی بات کو لے کر اس کا انتظارہ دے کر سارے واقعے کو ہارے واقعے کو بیان کر دیتے ہیں کہ بجلی جان کے بات ہے سن اہم آئین آئین سے بچوں متفر باتیں تو یہ ایک آئینی بات ہے اس سے تعلیم بات ہے اللہ کمی تو من اس بات کو بلکہ جب کرانا لگتے ہی نہیں تھا یادو منسوخ میں معاشا یہ بحث کیا گیا ہے سات جانور ہیں جنہوں کو جانور کون کون سے والا بتایا جی اور یہ کب چیپر تینوں کے مان والے کام ہے اور چھ ہاں جی جی بات بہت بھائی جلبہ ضروری آدمی زبان نہیں ہوگا ذبح ہو, ہو گیا جذبات کر دیا کہ تربیت ہماری جو ہے تو اس سارے باطل کے سطح دزور کے دماغ کے جذبات کو قربان کرنا ضرور دماغ کو ہاتھ کو مطلب مزے مطلب محبت اور اس میں بننے والے سارے جذبات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو سبو دینے کے لیے اپنی جگہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بڑا کہ جو کپڑا پہننا بہت پسند آیا جو اللہ عجیب زندگی عجیب شادی ہے عجیب زندگی اپنے فکر فکر لکھنے کی وجہ سے آخر میں کسمان ضلع کے بجیا موا سے نکال لی ان کو کہتے شادی نے پانچ پچاس ہزار ڈنڈا لے کے جا کے سکاری کرتی اور پھر یہ ہے کہ لوگوں نے مزاق بھی بننا شروع کر دیا کھا کے کٹائی کا ٹھیک رہا نہیں فریش ہے تو ٹھیک رہا دکھانے کا آخر میں حالات میں کل ہو گئے کہ عثمان رضی اللہ رنگ کو بندہ سے نکال دیا قبضہ مزہ چلا وہاں پر چند اونٹ اور ایک گھنٹہ اور ایک اہلیہ کوئی نہ کوئی خدمت کرنے کے لیے یا ان سے کچھ سیکھنے کے لیے فائدہ اثر کرنے کی اجازت کوئی تھوڑے سے آدمی زیادہ تھے جو آدمی یاد ہوتا جب میں آپ کو اللہ کے کوئی چیز دینے کو کہوں گا تو اس وقت میری چیزوں میں سے ساتھ سے بہترین چیز آپ ایک آدمی خدمت کے اس میں معاہدہ تو ہو اس میں آپ سے کہیں گے کس میں اس پر کچھ لوگ آ کر آباد ہو گئے کچھ لوگ آ کر نے پاؤ ڈالا ہے کوئی بھوکے بھی کھانے کو نہیں اور ایک جگہ کر کے برابر یہ بہت آلہ ہے لیکن ساری پہنچ ہے باہر سے ساری بتائیے اس کے بعد سب لگیں گے جب لاکھ آپ کو شک میری بھول گئی تھی کیا آپ نے جان بول کر اگر بھول گئی تھی تو آپ لگیے اور بھول خان نے کہا کہ غرضی ہے کہ میں نے سوچا کہ اس وقت جو تو پھر گوشت کھانے کی ضرورت کتر مار اور جو ہے یہ ساری کے لیے بڑا بہت باقی سب نے فیملی کا تکڑا کیا نے کم از کم رام مکرو مکھرو تعلیمی کو چھوڑ کر رام کا مکرو تعلیمی کی اور یہ ہے کہ آدمی سب تصدیق قربان کر کے لے کے مدد کیا رام مسئلہ اس کے لیے چار دیکھیں یہ آپ کو تبدیلہ کروں میں جمعہ کے لمال میں کہہ دیا کہ قربانی کے حالت میں ہے یہ دینی مدارف سے کے بیگیں حساط مدارف سے برجن یہاں کے نماز اس بات کو جانتے ہیں کہ قربانی کے حالت میں کیسا محسوس کرتا ہے قربانی کی کھال آپ نے دے دی آدمی کو تب تو کھال اس کو قربانی آپ کہ اس میں اور اب وہ بھیج دی گئی اب اس کے پیسوں کا محتاج قبیب کو جس کو راہ دینی اس کو دینا لازمی مسئلہ دوسرا تھا جب کھال تھی نا کھال کی آپ نے خود رکھ لیا استعمال کر لیے اور یا کسی کو آپ دے دی کھال تو وہ بٹورے قربانی کے وہ بھی ادا وہ غنی کو بھی دے سکتے تھے کاٹ کرنی کو بھی قربانی کا کیسا نہیں کا ہے نا قربانی کا ویسا ہے کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور لیکن جب بیچ دی اب مسئلہ بدلے اب اس کے سچ کے پیسے وہ ضرور جو ہے وہ مسئلہ بنے پڑے بکات ہو رہی ہے اس میں اور یہ میں کو تقریباً میں نے کہا کہ آپ لوگ ویدی کو دے گئے عمران خان کو دیتے ہیں باقی لوگوں کو دے ہیں تھے اگر ان پیسوں کو اپنی گاڑی میں تیل کے پر استعمال کیا اور ان پیسوں کو ملازمین کو تنخواہ دے دی تو خربانی بھائی کیوںکہ وہ ایسا محسوس محلے کے بنائے سال چار مہینے لگائے ہوئے اور تقریب کے کام اس کے تیس سال تو ہی گئی تو یہ جو خون جو میں کرنے کے سامان جانا مجھے پڑے گا کرایا ٹیکسی میں کرایا خطرہ یہ ادارہ جو یہ ادارہ ہمیں مطلب ملازم رکھا ہوا ہے اور وہ بھی جو تنخواہ دے رہا ہے وہ بھی ان سب سے تنخواہ دے رہا ہے میرا خیر ہے وہ جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے بطور ملازم سے وہ تو آپ کے لیے تو راجال ہو جاتی ہے آگے کو کے پیسوں کو تنخواہ نے دے دیا اور پیسوں تنخواہ دے دی اور تنخواہ تو آپ کی ہو تو جو آپ کو تقسیم جاتے کے, وہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہوئی کو بطور رکھا کے وکیل کے رکھا بطور نیم کے رکھا ہے وکیل کے رکھا نہیں اور پھر کو جو ہے تو غریب آدمی کو دے کر ادائیگی اسکرین کرائی ہے اور اس سے پہلے اس کو استعمال کر لیا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا جی ہم نے قربانیاں کرنی چاہیے کہ سبھی طرح سوچا ہے کہ کتنے گوشت گھر میں لگتا نہیں ہے قربانی چاہتی ہوں قربانی غریب فلانی ہو دیں ایسا کرتا کہ غریب ہو ضرور کر دیں پنجاب ضرور کہ دیں تو آپ خبریں خاص رہے ہیں تو پھر بھی آپ قربانی کریں قربانی کیا پنجاب گوشت جانور کھاتی ہے اور دوسرا جو ہے تو ربا کرنا سنبھالنا مجھے مسیحت سے بھی چھوٹتے اور اس کی رقع آپ کیا کہیں کہ زیادہ زندگی کا پتا ہے جب پتہ نہ ہو اور ہو جائے تو بتا دیں بات کا مزہ ہو جائے تو تعمیر نہیں نہیں ہزار کی تعمیر میں میں بات کچھ تو اس کو نہ کرے تو ہوں گے کہ پورے ہونے والے ہیں اس نہیں کرنا چاہیے قربانی السلام علیکم جی آج کا یہ اور یہ بارش ہے جی سخت بارش ہے بارش ہے بارش ہو رہی ہے اچھا ماشاء اللہ آپ دوسرے نمبر سے آج اچھا اس کا نام نہیں آیا ہے اللہ کے ساتھ لگے ساتھ کچھ اچھا وہ تیرہ تاریخ کو ہمارا اجتماع ہوگا میں اجتماع تو اس میں اگر آ سکے تو آئے نا جانے آنے کا کرایہ آپ کا ہمارے گھر میں ہوتا ہے ہاں تیرہ تاریخ کو ہفتے کا دن ہوگا تو مگر میں پہنچنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے ساتھ گزارے پھر اتوار میں تو آپ کو واپس کریں گے ان شاء ٹھیک ہے گزارے نہیں قربانی کا نصاب اس سے ہے قربانی نثاط کا انصاف تو یہ تو آج کل اور قربانی کے انسان شاید یہ ہے کہ ضرور سے زیادہ کار بھی ضرور نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ضرور سے زیادہ اتنا خرید سکے کہ کیا ہے اس سے رقم میرا خیال یہ کہ ضرور سے زائد اگر رقم نہیں ہے لیکن ایسی چیزیں ہیں کہ روزماری جتنی بنتی ہے تو قربانی ہے قربانی کے نصاب جو رقم ہے ہے کہ خلاف مسئلہ کی بات میں گنجائش ہے تو اس کو صحت کی گنجائش نہیں کرتی ہے کل بھی رکھتا ہو رہا اصل میں کیا کریں جب حاجیہ صحت میں بڑا عمل ہے اس کے لیے تاریخ کا اعلان ہو گیا تو بادشاہ مارکرام کو قدم میں کیا بڑی ایسے نہیں مانتے ہیں خوابی خیر ان کو ان کا تو جو مسئلے پہ ہیں نا کے اعلان کے ساتھ اعلان کیا جائے اس کے تحت ان کا مسئلہ ہے ہم کیا کریں پیسا کر نہیں سکتے نہیں کرتے اس بات پر یہ کر رہے ہیں کہ دوسرے دن قربانی ہو سکتی ہے لگا دن چھوٹی عید کی نماز دوسرے دن ہو سکتی ہے بڑی ہے نماز دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے نا تھوڑی بڑی دنوں کی دوسرے دن توڑ بھی سکتی ہے تیسرے کا پڑی آدمی ہے لیکن اب یہ مسئلے ایسے ہیں کہ جو بڑے کا فرقہ کرنے کے میرا خیال کے بارے میں کوئی خاص پریشانی ہماری چاہتی ہے کرنےس کی سروس نہیں نمر کے ایسا ہے کہ مثلاً اپنے کو بڑھتا وہاں زیادہ پر تو وہاں پر کمی چاہیے سے حال کی قربانی کا تو اردو حرم میں ہونا ضروری نہیں ہے ضروری ہے حرم میں ضروری ہے لیکن منا ضرور ضروری حرم ضرور نہیں ہے اردو ضروری ہے صاحبی کے پہاڑوں پر وہ کھانا رہتے ہیں نا جن کو حکومت پھوٹی کی نہیں جانے کو تعلیم کا بندوبست کرنا کھانے پینے کا پہاڑوں پر لے جا سکتے ہیں Thank mm -hmm. you. Yes. Okay.